لیاس بھائی میں نے آپ کو گروپ سے نکال تو دیا ہے لیکن آپ کی گفتگو مجھے پسند اس لیے نہیں آئی کیونکہ آپ کے اندر حکمت عملی میں نے نہیں پائی ٹھیک ہے وہ طاہر آپ تو اسے قادری کہتے ہیں ہم اسے پادری کہتے ہیں طاہر تارک طارق ذلیل وغیرہ اس طرح کے جو بغیرت انسان ہے ان کی ویڈیو وہ بھیجتا ہے اور ہمیں وہ نہیں ٹھیک لگتے وہ ہمارے قابرین کے خلاف ہے لیکن ہمیں حکمت عملی سے بات کرنی چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے آہستہ آہستہ اگر ہم ہی اس طرح سے گالیاں نکال کے منہ پھیر لیں گے تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو برائی سے روکو وہ کیسے پورا ہوگا مجھے یہ بتائے ٹھنڈے دل سے سوچیں امام حسین پاک نے تو یار کربلا میں بہتر دیے ہیں ٹھیک ہے اور ہم یہ خالی بات کرنا بھی گورا نہ کرے اور پھر کہیں حسین کے نوکر ہے تو بتاؤ اب ہم حسین کے کیسے نوکر ہوئے انہوں نے کربلا میں اپنے بہتر ہے دین اسلام کی اشاعت کی خاطر اور ہم بیٹھ جائے صرف دعوے کے لیے تو لیاس بھائی ذرا سمجھیے اگر ان کا دوست دوست تو اپنے دوست کی ہر ہر ادا پر چلتا ہے آپ دوستی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے تبلیغ نہیں کرنی تو بات یہ ہے لیاس بھائی جیسے انہوں نے کیا ہے ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے پھر ہی ہم ان ان, ان کے دوست, دوستی کے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے